اب وہ آئے ہے کہ اس پر اگر میں گفتگو کروں تو آج کی باقی ساری گفتگو اسی پہ ہو سکتی ہے اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے اس بات کا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تبھی یخ بب تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا وہ یف القم اور ایسی محبت کرے گا کہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا و اللہ غفور اور اللہ تعالی کوئی شک ہی نہیں اس بات میں بخشنے والا نہایت مہربان ہے لیکن کس کے لیے ہے جو نبی وسلم کی اتباہ کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالمت کرے گا اس کے لیے کوئی نہیں ہے اس کی تو شامت ہوگی قیامت والے دن تو اس آیت کے اندر بیسیکلی تو اللہ تبارک وصال نے جیوز کا رد کیا یہ مضمون صورت النساء میں جا کے کھلے گا کہ یہ کہتے تھے یہودی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کیا ہوا اگر محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماننا کوئی ضروری ہے ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے بڑے چہیتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی نے صورت النساء میں چل کر چھٹے سپارے کے پہلے صفحے پر بھی میں نے پہلے بھی پانچ چھ دس پہلے بھی وہ آیات ریپیٹ کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ مضمون کھول کر بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے یا ایک رسول کو مانیں گے دوسرے کو رسول نہیں مانیں گے اللہ کا مانتا یہ کٹر کافر ہے جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانیں گے رسول کو نہیں مانیں گے اور یہاں بھی وہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ اے مبو صحم تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نہیں پھر میری تباہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہی کرائیٹیریا ہے کسوٹی ہے اللہ تعالی کی محبت کا اور پھر ون وے ٹریفک نہیں چلے گی ہم لا کہتے ہیں ہم ہمیں اللہ سے محبت ہے مدد آپ ہے جب اللہ کے مجھے محبت ہے تو اللہ ہمارے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پھر نبی وسلم کی اتباہ کرو یخ بھی اللہ،, اللہ تم سے محبت کرے گا اصل ڈگری تو یہ ہے میں لا کہتا رہے اللہ سے محبت ہے کیا فرق پڑتا ہے جب اللہ اور گا نا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں پھر فرق پڑے گا تو اللہ سے ہمارا کب ہوگا جب نبی وسلم کی اتباہ کی جائے گی پھر اللہ محبت کرے گا اور محبت کا حق ادا کرے گا وہ اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ وس الرحیم اور اللہ تعالیٰ ماں فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے اب استباء کو بھی سمجھے استباع کیا ہے ایک لفظ استعمال ہوا ہے اطاعت کا اطیع اللہ و عطی اور اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبار و تعالیٰ کی اطاعت کیا ہے وہ مضبوط چل کے آگے کھلا سورت النساء میں من الرسول فقد فقر اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی کیونکہ اللہ تعالیٰ مجسم شکل میں پریکٹیکلی تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات کو دنیا میں اسٹیبلش کرنے کے لیے انسانوں کو سمجھانے کے لیے پروفٹس کو بھیجا ہے تو پروفٹ اللہ کے بحات پر چیزیں سمجھاتا ہے امتوں کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے مئیتی فَقَدْ رسلہ فقد اور ایک دوسرا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ اس سے بھی سوپر لیٹو ڈگری ہے اتبا اتباع کہتے ہیں ایسی اطاط کو جو محبت سے بھرپور ہو اور بغیر حکم دیے ہوئے اس پر عمل کیا جائے اتا تو فرض ہے یہ تو بینچ مارک ہے ڈیٹم لائن ہے اتا تو ہر بندے کرنی ہی کرنی ہے مثلا ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو چیزیں حکم فرمائی ہیں ان کو ماننا تو ہر مسلمان پر فرض ہے یہ تو ہے اتات یہ تو سب سے نیچلا درجہ ہے اس کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں ہے بندہ جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ساری میری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا میرا پوچھا جی آپ کا انکار کس نے کیا فرمایا جس نے میری اتات کی اس نے میرا اقرار کیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا تو اتات تو فرض ہے لیکن اطاع سے بھی ایک اوپر لیول کی ڈگری ہے وہ ہے اتباع اتباع یہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں یا نہ فرمائیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا آنکھیں بند کر کے وہ کرنا شروع کر دیا جائے اس کو کہتے ہیں اتباع اور اس کی مثال ہے عبداللہ بن عمر ندی اللہ تعالیٰ نما صحیح بخاری اٹھائے سفر حج کے دوران جب اکیلے حج پہ نکلے نبی صلی نبیسلم کی وفات کے بعد تو آپ آل صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تریسٹھ سر سال زندہ رہے ہیں عبد اللہ بن عمر میں فوت ہوئے اور ہر سال آج کرتے تھے اور ہر سال جب آج کے لیے جاتے تھے تو جن جن جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے مکہ شریف جاتے ہوئے جن جن جگہوں پر پڑاؤ کیا تھا وہاں وہاں رکتے تھے جہاں آپ نے پیشاب کیا وہاں پیشاب کرتے تھے جس درخت کے نیچے آپ ٹھہرے وہاں ٹھہرتے تھے اب یہ کوئی دین کا حصہ تو نہیں ہے ورنہ تو یہ آج کے فرائض میں شامل ہوتا ہر مسلمان کو وہاں سے جانا پڑتا جو چیزیں ہیں صفحہ مربع کی صحیح یا جمرات پہ جانا وقوف عرفہ یہ تمام چیزیں مینا میں رکنا یہ تمام چیزیں تو ہیں لیکن یہ والی چیزیں تو نہیں ہیں عبداللہ بین عمر یہ بھی کرتے تھے اس کو کہتے ہیں اتباع یعنی محبت ایسی غالب ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ کرنا ہے یہ صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے ایک صحابی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ملنے کے لیے آپ के बटन بٹن हुए ہوئے تھے گرمی میں بیٹھے ہوئے تھے آپ دوسن بٹن کھولے ہوئے تھے انہوں نے پوری زندگی بٹن نہیں بند کیے انہوں نے کہا میں نے سن کو اس حال میں دیکھا حالانکہ آپ نے کہاں तो مارا بٹن کھولو تو یہ ہے اتبا ہم تو اس لیول پہ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے یہ خواہش لہرا اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ننگے صاحب نماز ہوتی ہے کہ نہیں اس چکر میں تو وہ پڑے گا جو بندہ کام چور ہے اور جو اتباہ کرنے والا ہے وہ تو دیکھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پگڑی باندھتے تھے میں پگڑی بھی باندھوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی استعمال کرتے تھے میں ٹوپی استعمال کروں گا وسلم سے ایک رکت بھی ننگے سا نماز پڑھنا کبھی بھی ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے آپ کو وسعت دی تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہاں یہ ہے کہ آج و سمجھ کپڑے ہی نہیں تھے صرف تحمد میں بھی نماز آپ نے پڑھی ہے لیکن ہماری حالت تو وہ نہیں ہے اگر کسی کی آج بھی غربت یہ ہو جائے کہ صرف تعمد و بے وہ ٹوپی نہ پہنے کمیز بھی نہ پہنے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ بستک اور آپ کا آخری عمل جو ہے وہ سب کو منسوخ کرتا ہے صحیح بہاری میں آپ کا آخری خطبہ موجود ہے جس کے بعد عزت عائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ممبر پہ نہیں چڑھے اپنی وفا سے تین دن پہلے آپ نے خطبہ دیا جب لشکر اسامہ کو آپ نے روانہ کیا تو نبی وسلم علی اور فضل بن عباس کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے عائشہ کہتی ہیں وہ آج بھی منظر میری کے سامنے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے چل نہیں پا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کی وجہ سے زمین پر دو لکیریں پڑ رہی تھی اور آپ صدم نے کالی پگڑی اپنے سر پہ پہنی ہوئی تھی اور پھر آپ نے اپنا خطبہ آخری شاہ پرائشہ کہتی ہے اس کے بعد آپ کبھی بھی ممبر پہ نہیں چھٹتے یہ آپ کا آخری عمل تھا کہ آپ نے کالی رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی المسلی حاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے سات بھی نبی بکاس اسلم نبی علیہ وسلم کے رشتے میں مامو لگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساتھ ہی نبی آئے انہوں نے سفید پگڑی پہنی ہوئی تھی تو انہوں نے شملہ نہیں چھوڑا ہوا تھا یہ جو شملہ اس کو کہتے ہیں میں نے ادھر چھوڑا ہوا جو تو شملہ انہوں نے نہیں چھوڑا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کھول کے وہ سفید پگڑی اپنے ہاتھوں سے ان کو باندھی پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے چار انگلی کے برابر شملہ ان کا اور ساتھ اس طرح پگڑی باندھا بڑی خوبصورت لگتی ہے تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی نا. آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید کلر کی پگڑی سادویں نبی وکاس اشرم وشرا کو باندھی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو آج تو بھائی جی لالے پڑے ہوئے ہیں اتا کے بھی اور لوگ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ کے اپنے مولویوں اپنے بزرگوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں فلانے کے پیچھے لگ جاؤ فلانے کے پیچھے لگ جاؤ فلانے کا جب یہ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک تمہارا یہ نہیں ہوگا کتنا ظلم اور صحیح بہاری میں حدیث ہے کامایا محمد ان فرق ان فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باسل میں فرق اور آج نبیسلم کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر کے تو بیچ میں لا کے بزرگ کھڑے کر دیے ہوئے اور جی یہ بھی تو وہی بتاتے ہیں جو نبی بتاتے ہیں اور جب بتایا کہ نبی کچھ اور فرما کے گئے اور کے بزرگ کچھ اور بھی دکھا دی جائیں کہ بخاری میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے پھر الٹا جائیں کہ اتنے بڑے بزرگ پاگل تھے پھر بزرگوں ڈیفینڈ کرنے پہ آ جاتے ہیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے وہ جی بیک میں یہی یہ ہے کہ نبی وسلم ہی کی تعلیمات وہ بتا رہے ہیں تو یہ ہر چیز بیک میں چلی گئی اللہ بھی بیک میں چلا گیا رسول اللہ بھی بیک میں چلے گئے آپ کسی کو کہنا آپ حضرت علی سے دعا کیوں مانگتے ہیں یہ علی مدد کیا کہ وہ کہ پیچھے سڈا ہی قیدا کہ اللہ ہی ہے اُدھر اللہ کو پیچھے کر دیا ہوا ہے ادھر ہم کہتے ہیں بھائی یہ فکا نوی کا آپ کا مسئلہ قرآن بھی سے ٹکراتا ہے اور کہنے جی امام عنیفا نے پیچھے ہی تھا کہ پیچھے نبی نے ہی پیچھے اللہ بھی پیچھے آگے کھلو گئے کتنا بڑا ظلم ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہے امام عنیفا رحمۃ اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے آج اگر ون پوائنٹ سیون فائیو بلین کر حضرت عیسہ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں حضرت عصا کا کوئی کسور نہیں ہے یہ ان منوخوں کا قصور ہے اسی طریقے سے امام انفا رحمۃ اللہ علیہ پہ جو لوگ جھوٹی تومت اور جھوٹی فیکہ ان کے ساتھ منسوخ کر کے بخاری اور مسلم کی عدیسوں کا مزاق اڑا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ماؤنفا کا کوئی قصور نہیں ہے انہوں نے تو فرمایا میری کوئی بات بھی قرآن حدیث کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو اور مفتی کا کوئی فتوا اس وقت تک قبول نہ کرو جب تک میرے کول کے ساتھ وہ قرآن حدیث سے دلیل نہ پیش کریں وہ تو اپنی قبر باری ہونے سے بچا لی ہے کسی بھی شریف آدمی کو یہی بات کرنی چاہیے جو شریف آدمی ہو اور امام شریف آدمی تھے اسی انہوں نے یہ بات کی جو شریف آدمی نہیں ہوگا وہ کہ میرے پیچھے چلو میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے ہاں کہ ایک شخص ایسا جو یہ کہہ سکتا ہے اس کو اللہ نے اختیار کیا وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کیونکہ وہ غلطی نہیں کر سکتے آپ کے علاوہ ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے تو یہ اتباع کا بھی میں نے بتا دیا اور اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں اتباح کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے یہ تقاضا آج میں آپ کے سامنے رکھنے لگا اجتباء کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ جس درد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی گزاری وہی درد ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے آج وسلم دنیا میں کس لیے آئے تھے کیا اس لیے آئے تھے کہ ہم بارہ نبی الافل بل کو ملان منا لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ناطے پڑھ لیں بالکل ہے ناد پڑھنا اصل مقصد کیا تھا آپ دنیا میں اللہ کا تعارف کروانے کے لیے آئے اور جاتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الوداع کے موقع پر صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں ایک پورا باب ہے جس کی ہیڈنگ ہے آٹھ توفیق فی کو ہونا کسی کو صحیح مسلم کھول کے یہ پڑھے آٹھ صفوں کی حدیث ہے جس کی ہیڈنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا بیان اور اس حدیث کے راوی ہے امام باقیہ رحمت اللہ نے امام جعفر کے والد امام باقر بیٹے ہیں امام زین العبدین کے امام زین البدین امام حسین کے امام, امام باقر کہتے ہیں جابر بن عبداللہ کے پاس میں گیا وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور نبی اور نابینا ہو چکے ہوئے تھے اور میں نے جا کر تعارف کروایا کہ میں میرا نام محمد بن علی بن حسین ہے امام باقر کا نام تھا محمد بن علی بن حسین بن علی علی بن حسین امام ضالح دین کا نام ہے ان کے بیٹے تھے تو امام جعفر جون عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ جی صحابی ہیں سب سے زیادہ عدیث روایت کرنے والے صحابہ میں یہ شامل ہیں سات صحابہ ہیں سب سے زیادہ عدیث روایت کرنے والے ان میں جابر بن عبداللہ بھی ہیں ان کو جب پتا چلا کہ امام باقر رہے تو انہوں نے نبینا ہو چکے تھے انہوں نے کہا بیٹا میرے قریب آؤ قریب آئے انہوں نے سب سے پہلے امام باقر کے یہ بٹن سامنے کے کھولے یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے میں کوئی سٹوری نہیں کوئی سنا رہا آپ کو اور پھر اپنا ہاتھ رکھا سینے پہ ان کے ایسے کر کے اور پھر ان سے پیار کرنا شروع کیا اور کہا کہ تم میرے نبی کی اولاد ہو امام باقیر سے پھر انہوں نے کہا چچا جان یہ بتائیے کہ آپ نبی سلم کی سوگت میں اتنا اچھا رہے مجھے نبی سلم کی کو باتیں سنائے پھر انہوں نے ادیش شروع کی اتنی لمبی ادیش ایسا نقشہ کھینچا کہ بندہ اس زمانے میں پہنچ جاتا ہے اس دنوں نے حج کا بھی بیان کیا پھر حج کے موقع پہ جو آج نے حجرت الداف پہ خطبہ دیا ہے وہ صحیح مسلم میں موجود ہے اس خطبے میں جاوید عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنا میرے بات کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور پھر جابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو یہاں پر موجود ہے وہ یہ پیغام اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو تمام صاحب کرام نے بیک زبان کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا نصیحت کا حق ادا کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف یوں شہادت کی انگلی بلند کی اور آپ نے ایک دفعہ اوپر بلند کی اور پھر نیچے اور فرمایا اے اللہ گواہ رہنا تین دفعہ آپ نے یوں کیا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا, رہنا یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے تیری دعوت پہنچا دی اور پھر آپ نے فرمایا اب تمہاری رسپانسبلٹی ہے یہ بات پہنچانا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحاب پہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہر انسان تک جو اس روئے عرض پہ موجود ہے اس دعوت کو پہنچانے کی کوشش کرے لیکن ہم تو اپنے محلے میں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو دعوت نہیں دے سک حق بات نہیں بلند کر سک لوگ کیا کہیں گے الحمد ہمارے رسچ پیپرز رٹن فارم میں آ چکے ہیں کھیل پکی پکائی تیار ہے صرف یہ کسی کو پڑھنے کے لیے دینی ہے دوسرے سلم کی آخری وصیتیں امام الانبیاء کی دعوت ہے قرآن اور اب ٹین کمانڈمنٹس بھی چھپ کے آ چکی ہیں تورات انجیل اور قرآن کی تعلیمات کا مجموعہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی عائد نمبر سترہ تیئیس سے لے کے انتالیس تک سترہ آیات میں ٹین کمانڈمنٹس ہیں جو آپ کرسچنس کو بھی دے سکتے ہیں میں بھی کل بیٹھا رہے کرسچن کو میں نے بٹھا کے میں نے کہا ٹین کمانڈمنٹ یاد تھی مسلمان کو نہیں یاد کمانڈمنٹ ہمیں پتہ ہی ہمارے مولوی کو بھی نہیں پتا ٹین کمانڈمنٹ دس اکام اکام شرح کیا ہیں سوراط انجیل اور قرآن میں جو آئے ہیں ہم نے وہ ریٹرن فارم میں کر دی ہے اپنے کو دیں کم از کم پانچ پانچ یہ کاپی لے کے آج اٹھیں اپنے قریبیوں اور دوستوں کو دے پھر ان کو دے کے پوچھیں کہ بھائی پڑھا ہے نہیں پڑھا اسی پہ منہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فرقہ واریت سے بچ کر ہمیں یہ تمام کام کرنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ دعوت نہیں دی حجرت البدا کے موقع پر کہ میرے بعد تم بریلوی ہو جانا دیوبندی ہو جانا وہ ہو جانا کچھ بھی نہیں چیا ہو جانا مسلمان مسلم بلا تموتن تم نا اللہ تم مسلمون دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے پرمبردار ہونا تو یہ نبی صلی السلام کی استباع اور اطاط کا سب سے بڑا تقاضہ ہے یہاں پر میں ایک وہ آیت بھی بیان کروں جس کو مس پرسپشن کے اعتبار سے پیش کیا جاتا ہے وہ بڑی ضروری ہے میں آج پیش کروں یہاں پہ سورت النساء کی آیت نمبر 59 ہے یا ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاط کرو ولی امر من اور اس کی بھی کرو جو تم نے حکمران بنایا جائے اس آئٹ سے وہ ان المر ہر بندہ بنا ہوا ہے وہ کہتے ہیں جی ماں منیفا اب ان المر ہیں کوئی کہتا ہے جی ہمارے جو فلانے بزرگ جو چشتی کہ یہ ان ہیں ہے وہ کلمہ پڑھوا دے لا لال چشتی رسول اللہ تو پڑھ لینا چاہیے کیونکہ اللہ عمر میں اللہ کی بھی اطاعت تعطرہ رسول کو بھی ان المر کی بھی تو یہ بات سمجھ رہے ہیں المر بن کم کا کیا مطلب ہے امر کہتے حکم کو المر بن کم کا مطلب ہے جو تم میں سے حکم والا ہو یعنی جس کا حکم چلتا ہو اس کی بھی اتات کرو لیکن اس کی اطاط ایبسولوٹ نہیں ہے اس آیت میں غور کرے یامنو اے ایمان والو اتی اللہ اللہ کی اطاط کرو و عطی الرسول اور رسول کی اطاط کرو آگے یہ نہیں آیا وسیع العل نہیں عطی اللہ و عطی الرسول رسول دو ہی ہیں اللہ کی اطاط رسول کی سات آگے و المر میں تم اور ان ہی المر کی بھی لیکن اطاط کا نفظ بھی اس کے ساتھ لگایا تاکہ فرق رہے اور پھر اوپن لیسنس نہیں خلیفہ المسلمین کی تعداد واجب ہے لیکن اوپن لیسنس نہیں ہے اختلاف کر سکتے ہیں ساتھ ہی فرما دیا ہے اسی آیت میں کا ان تنازع تم فی شی اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے آپس میں فرد اہ رد الا رسول تو اپنے جھگڑے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اب انہوں نے امر کا نام ہی بیچ میں نکال دیا لیکن ادھر بھی مولو نے خود گھسایا ہوا ہے یہ تقریر واجب ہے ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اور حکمران کی خلیفت المسلمین کی اطاعت ہے لیکن وہ بھی ایبسولوٹ میں ان تنازع تم کی اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں فردو الا اللہ رسول اپنے جھگڑے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ابل اگر تم اللہ پر اور یوم آہرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ بےمان کو نہیں کہا جا رہا بےمان نہیں اللہ رسول سے فیصلہ کرے گا بےمان کبھی بھی بہاری مسلم کھول کے نہیں دیکھے گا نماز میں کیا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے وہ نہ بےمان مولوی کھولنے دے گا اور نہ اس کا ماننے والا کھولنے دے گا سے ایمانداری ہوگی تو کھول کے کہ لو جی بخاری پڑھو کیا لکھا ہے اب مانتے ہیں صحیح عادیث تو ان کم تم من بلّا ابل یوم آخر اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر ذالک خیر اسی میں تمہاری خیریت ہے وہ اختن الویلا اور یہی اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے کیا اچھا ہونے والا ہے کہ جب جھگڑا ہو اللہ رسول سے فیصلہ کراؤ تو ان الامر کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہے ریئلٹیو وہ ہاروق بنان کیا اور صحابہ کرام میں کئی جھگڑے ہوتے تھے پھر حفیظ سے فیصلہ کیا جاتا تھا مثال کے طور پر صحیح بہاری اور مسلم میں آتا ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شام کی طرف گئے تو وہاں پتا چلا کہ وبا پھیل چکی ہے ٹاؤن کی تو حضرت عمر نے کہا ہم وہاں نہیں جائیں گے صحابہ رام نے کہا اے امیر المرین یہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ موت آنی ہے تو پھر وہاں جانے سے تاؤن کا مرد آپ پہ اثر نہیں کر سکتا اگر موت نہیں وہاں لکھی اور اگر لکھی یہاں بھی تاؤن آ جائے گا حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے لازم پکڑ لو میں خلیفہ راشد دوں میں جو بات کروں وہ صحیح ہے تو جھگڑا ہو گیا حضرت عمر کے ساتھ دیکھیں امیر المو منیم جامع ترمدی صحیح عدیث ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے اور سنو بھی دعود ترمدین عدیث ہے علیہ کم و سنت الخلفا راشدین المحدیدین تم پر میری سنت اور میرے خلفا راشدین کی سنت لازم ہے لیکن صحابہ رام کو اسی سے پتا تھی اس کے باوجود ان کا پتا تھا کہ کب سنت لازم ہے جب خلیفہ راشد کا اجتہاد قرآن سنت کے مطابق ہو انہوں نے کہا مل و مین ہم آپ کی بات اس طرح نہیں مانیں گے پھر عمر نے میٹنگ کال کی میٹنگ کال کی تو بلایا گیا صحابہ رام کو جو سینئر صحابہ تھے کہ آپ میں سے کسی کو کوئی حدیث پتا ہے؟ تاؤن کے مرض کے بارے میں نے کہا میں سے کہ میرے علمے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات خود سنی ہے کہ جب سنو کہ کہیں پر تعاون کا برض پھیل چکا ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ باہر نہ نکلیں تو اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی کا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا اشتہار حدیث کے مطابق ہو گیا میں نے جو فیصلہ کیا تھا حدیث کے مطابق لیکن صاحبہ نے بات مانی نہیں جب تک حدیث نہیں آئی یہی فرق ہے آج کے مسلمان میں اور صحابہ کرام علی امردوان میں اسی لیے ان کی تعریف آج ہم کرتے ہیں یہ ایک الگ میں نے آپ کو دکھائی صحیح بخاری اور مسلم کی متفغل حدیث ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں حجے تمتوں پر پابندی لگا دی کہ ایک ہی سفر میں تمتو یعنی جمع نہیں کیا جا سکتا عمرے اور حج کو ان کی انٹینشن پیچھے یہ تھی کہ لوگ ایک ہی سفر میں آ کے عمرہ کرتے ہیں پھر احرام کھول کے پھر تھوڑے دنوں بعد حج کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں پورا سال خانہ کاروا ویران رہتا ہے تو اگر کسی نے ہمیں حج کے لیے لیا عمرے کے لیے آنا دوبارہ سے آیا تاکہ پورا سال رونق رہے آج والا معاملہ تو نہیں تھا نا ایئر فلائٹ جہاں پاکستان سے ہی تقریباً چار پانچ لاکھ بندہ ہر سال صرف عمرے کے لیے جاتا ہے اسے تو یہ سوچ نہیں تھی تو سعیدنا علی نے خط لکھا جو تصمان غنی امیر المنی کو صحیح مسلم میں خط موجود ہے صحیح بخاری میں موجود ہے اور کہا کہ امیر المومنین میں آپ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا میں اجتمتو ہی کروں گا سید علی نے لانے جب حق بلند کر دیا از عثمان غری رضی اللہ العلم کو رجوع کرنا پڑا اور اسی سے ملتا جلتا واقعہ جامعہ ترمزی میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا عمر نے پودی لگائی حجی سمتوں کے اوپر عبد اللہ بن عمر نے کہا ایک شخص نے آگے کہا کہ آپ کے والد تو حجت متو سے روکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں حج تمتوں کرو تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا کہ کسی معاملے میں رسول اللہ کوئی بات ارشاد فرمائے اور میرے والد اس کی مخالفت کریں تو رسول اللہ کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ عمر کی بات مانی جائے گی یہ ذرا دیکھیں کتنی بدتمیزی والے الفاظ ہے آپ لوگ کہتے ہیں یہ بدتمیزی ہے یہ تو بزرگوں کی بات نہیں سن سکتے جب لوگ کہتے ہیں یشلی تھانوی صاحب کی بات مانی جائے گی یا صحیح بخاری کی حدیث مانی جائے گی احمد اب بلوی صاحب کی بات مانی جائے گی یا صحیح بخاری کی حدیث مانی جائے گی امام برتعمیہ کی بات مانی جائے گی یا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث مانی جائے گی تو سارے اپنے اپنے بزرگوں سے نام لیتے ہیں عزیز کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اور عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا عزرت عمر کوئی بات کرے میرے والد اور نبی صن کی مخالفت میں اس کی بات ہو تو میرے والد کی بات مانی جائے گی رسول کی تو انہوں نے فرمایا کہ میرے باپ کو بتا دو کہ میں نے حجتو کا ہی رام باندھا چلو وہ جس سے منع کر رہے نا میں وہی کر رہا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت کو نہیں چھوڑ دوں اگر تم نے رجوع فرمایا اس معاملے میں تو سابق کرام علی مرضوان کا اجماع اسی لیے ہمارے لیے ہے کہ سابق کرام کبھی کوئی ڈیسیجن کرتے تھے تو کنسینس کے ساتھ کرتے تھے اور جب اختلاف ہوتا تھا فورن پھر ڈیسیژ کے بعد ایک چیز یونانیمسلی اگریڈ ہو جاتی ہے. اسی لیے اجماع ہو جاتا ہے انڈیویژل کسی کی رائے حجت نہیں ہے اجماع ہو جاتا ہے انڈیویژل کسی صحابی کی رائے بھی حجت نہیں ہے جب تک کہ کسی اور صحابی کے ساتھ وہ میچ نہ کھا جائے اگر ٹکرا رہی ہو زیادہ صحابہ اگر جو بات کہیں گے جس پہ اجماع ہوا وہ بات مانی جائے گی جیسے صحیح بہاری میں موجود ہے مسعود ربی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, اور کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ دعائیں ہیں کہ باقی سارے صحابہ کہتے تھے یہ کہ قرآن کا حصہ ہے تو اب ابن مسعود کی بات نہیں مانی جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کی انڈیویجل کی رائے ہے اس لیے آج نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمرائی پہ جمع نہیں ہوگی صحابہ کا اجماع ہو جاتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن, دن دراوی پڑی تھی لیکن آپ کی خواہش تھی کہ پورا مہینہ پڑی جائے لیکن فرض ہونے کے ڈر سے آپ نے نہیں پڑھی خواہش تھی تعزرت عمر نے کہا کہ میں نویسلم کی خواہش پوری کروں گا پورا مہینہ رمضان تراوی جماعت کے ساتھ تو سارے صحابہ نے اس پہ اجماع کیا لہذا تراوی پوری امت پڑتی ہے کیونکہ صحابہ کا اجماع ہے تعزرت عمر نے کوئی مہالبت نہیں کی نبی وسلم کی کیونکہ نویسلم کی بھی خواہش تھی لیکن آپ کو یہ ڈر تھا کہ فرض نہ ہو جائے تزدت عمر نے کہا کہ اب نبی السلم دنیا سے تشریف لے جا چکے اب کوئی وہی نازل نہیں ہوگی اگر نبی کی سنت کو کی خواہش کو پورا کیا جائے تو کیا بہتر ہوگا کہ پورا مہینہ رمضان میں تراوی جماعت کے ساتھ ادا کی جائے تو میں نے یہ تمام چیزیں اس آیت پہ کلیئر کی, کی کیونکہ ہمارا یہ سارے کا سارا مسئلہ ہی اصل میں اس آیت پہ کھڑا ہوا ہے ہم جو دعوت لے کے اٹھے ہیں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں کھڑے ہوئے ہیں کسی بھی شخص کو چاہے وہ پہلی صدی کا ہو دوسری کا ہو تیسری کا ہو چوتھی کا پانچویں کا ساتویں کا آٹھویں کا نویں دسویں گیارہویں بارہویں تیرہویں یا چودہویں صدی کا کسی مولوی کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ نبیز وسلم کے مقابلے پہ آگے کھڑا ہو جائے ہاں اگر اس کی بات قرآن سنت اجماع کے مطابق ہوگی سر آنکھوں پر سر آنکھوں پر اس کے قدموں کی خاص ہماری آنکھوں کا سرما لیکن اگر وہ نبی وسلم کی مہالفت کرے گا تو پھر ہمارے لیے یہی آیت ہے کُل ان کن تم تو اللہ اے محبوب صلی وسلم ان سفرما اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول اللہ کی تباہ کرو یحب کم اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا وہ یف اللہ تم پھر تمہارے گنا کو بھی معاف فرما دے گا بے شک وہ گلا معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں جو حق بات ہے ہمارے دلوں میں راسک فرمائے جو غلط بات میرے منہ سے نکلی ہمارے ہمارے دلوں سے ہمارے ذہن سے معاف کر دے محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سبحاندی کا اشد واللہ الہ اللہ پچھلی دفعہ سورہ علی مران کی آیت مبارکہ 31 قل تحبون اللہ اللہ ویغفل لكم واللہ وفور اس پر میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ گفتگو کی تھی کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں اور آج کے دور میں جو اختلافات کی بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو امت کے درمیان کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے کہ لوگ امام کائنات سید سعیدین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو چھوڑ کر اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنے مکاتب فکر کے بزرگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ امت اگر جڑ سکتی ہے تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ جڑ سکتی ہے اور اسی چیز پہ یہاں پر غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز پر امفسائز کیا ہے ان ان کن تم تو حب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فخ ابھی تو پس پھر میری اتباع کرو یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اطاط کرنا یہ ٹچ سٹون ہے کسوٹی ہے اس چیز کو پرکھنے کی کہ کس کو اللہ کے ساتھ محبت ہے فخ ابھی سے محبت کرو یحببکم اللہ تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور یہ کمال کی بات ہے کمال کی بات یہ نہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں ہر شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے لیکن کمال کی بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ کہے کہ مجھے اپنے بندے سے محبت ہے اور وہ کس سے محبت ہوگی جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والا ہوگا وہ یغف الکم ظلم نہ صرف محبت کرے گا بلکہ مواف فرما دے گا تمہارے گناہوں کو واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے یہاں تک میں نے پچھلی دفعہ اسی آیت کے اوپر تقریباً آدھا گھنٹہ گفتگو کی تھی اور یہ کوئی کوئی آیت آتی ہے جس پہ میں تفصیلی گفتگو کرتا ہوں اور اس میں سے بھی کچھ چیزیں آج میں ایڈریس کروں گا اس سے آگے کی ابام کائنات سید یہ والآخرین الورین الآرین شفی المز رحمت للعالمین سیدنا اللہ و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر ایک لائن کھینچی سیدھی لائن اور پھر اس لائن کے دائیں اور بائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ساری لکیریں کھینچی ایک لائن کھینچی یوں اس کی دائیں طرف بھی یوں لکیریں کھینچیں اور بائیں طرف بھی جس کو ہم کہتے ہیں فش بون ڈایاگرام پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو درمیان میں لائن کھینچی تھی اس لائن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی رکھی یہ حدیث مصرد امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے آپ وسلم نے درمیان والی لائن میں انگلی رکھ کے آپ نے یوں پھر اس کو کھینچا اور پھر آپ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی سرح الام کی آیت نمبر 153 وہ انا ہاذا سراتی مستقیبہ اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے سراط مستقیم ہے تب اسی کی اتباح کرو ولا تب کبھی اور ادھر ادھر کی جو راستے ہیں یہ لائنیں ہیں ان کی اتباہ مت کرنا فطفر کبھی کم ان یہ راستے تمہیں اس سرات مستقیم سے بہکا دیں گے سرکے میں ڈال دیں گے فرق میں ڈال دیں گے زیادہ وسا کم بیہیلا اللہ یہی ہے جس چیز کی وصیت اللہ تمہیں کرتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو کس چیز کی وصیت کہ یہ درمیان کا جو سراط مستقیم ہے اس کو پکڑنا ہے پھر آپ دوسروں نے یہ بھی بات ہے شاہ فرمائی کی یہ دائیں بائیں لکیریں ہیں یہ جو راستے ہیں ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا اپنی طرف تمہیں بلا رہے ہیں لیکن تم نے درمیان کا راستہ اختیار کرنا ہے اس آیت سے کئی ایک باتیں کلیئر ہوتی ہیں ایک تو یہ بات کیٹاگریکل مینشن ہوتی ہے کہ سراط مستقیم صرف ایک راستے کا نام ہے لہذا یہ جو پبلک میں بات مشہور ہے کہ چاروں ہک پہ ہیں چاروں راستے ہی اللہ تک جاتے ہیں چاروں ہی باتیں ٹھیک ہیں جس کے پیچھے لگ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یہ بات بالکل سفید جھوٹ ہے اسلام کا راستہ ایک ہے اس دن المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سیدھا راستہ دکھا راستے نہیں راستہ سنگولر سرات اللہ انمتا علیم وہ ایک ہی راستہ جس پر چل کے لوگ انعام یافتہ کرار پائے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں جس راستے پر انعام یافتہ لوگ چلے کیونکہ اس طرح تو جتنے لوگ ہوں گے اتنے ہی راستے ہوں گے سراط اللہ زینا نم تعلیم ایک راستہ جس پہ انمتا علیہم جن پر تیرا انعام ہوا وہ چلے اور بھائیوں ایک راستہ امام کائنات سید الین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ ہے آپ کے مقابلے پر اگر کوئی شخص پہلی صدی میں دوسری صدی میں تیسری صدی سے لے کے چودویں صدی تک کسی بھی پرسنالٹی کو کھڑا کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر یہ دعوی کرتا ہے کہ ہم اس کے فالور ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسے کچھ ڈال دیتا ہے اس شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ بات پھر اگلی آیات میں صورت اللہ کی 159 نمبر آیت میں آئی ہے فرق بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے وسانو شیان اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لفت اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے امتما امرحم اللہ ان کا معاملہ اللہ کے سبرد سما یونبی ما قانو فانون پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا جو دنیا میں مکھرطوٹ کیا کرتے تھے یعنی اس آیت میں کیٹاگوری کل یہ چیز مینشن ہے کہ اسلام میں فرقے بنانے کی کت ان اجازت نہیں ہے اور جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی اور شخصیت کے نام کے اوپر فرقہ جاری کرتا ہے وہ آپ صلی وسلم کا امتی نہیں ہے آج اگر کرسچنز نے عیسیٰ بن مریم علیہ علیہ السلام کے ساتھ چیزیں غلط وابستہ کر دی ہیں تو عیسیٰ بن مریم کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بنیاد پر ہم کرسچنس کی غلطیوں کو اگنور نہیں کر سکتے وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص امام خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد بہ ہمبر رحمۃ اللہ علیہ یا امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ یا کسی بھی اور بزرگ کے نام پر فرقہ بنا کر اپنی مسجدوں کے باہر ان کے نام لکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ مسجد فلاں فرقے کی ہے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی تعلق نہیں اب وہ جس نے مرضی اپنا تعلق بناتا پھرے اور ہمیں جس تعلق کی پاسداری کرنی ہے وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تعلق ہے جس نے قیامت والے دن ہمارے کام آنا ہے یہی وہ تعلق ہے جس نے کام آنا ہے اسلام میں فرقے بنانے کی قطن کوئی اجازت نہیں سراط مستقیم ایک ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ ہے اب دوسری چیز یہ تیسری چیز اس کے اندر وہ یہ کہ سرات مستقیم ہے کیا کوئی کہتا ہے جی دی دیوبندی ہو جاؤ یہ سرات مستقیم ہے کوئی کہتا ہے بریلوی ہو جاؤ یہ سرات مستقیم ہے کوئی کہتا ہے علحیس ہو جاؤ یہ سرات مستقیم ہے کوئی کہتا ہے قادیانی ہو جاؤ یہ سراط مستقیم ہے کوئی کہتا ہے شیعہ ہو جاؤ یہ سراط مستقیم ہے ہر شخص سراط مستقیم کا حوالہ دے کر اور ہر فرقے میں بزرگ بھی موجود ہیں جو بنیوں کے اپنے بزرگ ہیں بریلوں کے اپنے ہیں اپنے ہیں اور ہر فرقہ اپنے بزرگوں کے نام لیتا ہے سراط اللہ دینا نم تعلیم دیکھو ان پہ اللہ نے نام کیا ان کے ساتھ لگ جاؤ حالانکہ اس آیت کا ترجمۂ لفظی پڑھ لیں الہ کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا اور قرآن کے نزول سے پہلے پہلی وہ لوگ تھے ورنہ تو قرآن کہتا جن پر تیرا انعام ہوگا یہ پاس سینس کا سیکھا وہ اس لیے کہ ڈیفینیٹلی جو لوگ انعام یافتہ ہیں وہ یا تو انبیاء اکرام ہیں علیم السلام یا صحابہ اکرام علی امردوان ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے بعد کوئی انعام یافتہ نہیں ہوگا ضرور ہوگا لیکن کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا ہاں پروفٹس کے ماتھے پہ یہ بات لکھی ہے ساب اکرام علیہ کو گارنٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صراط مستقیم کیا ہے یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورت الانام کے ہی آخری رقو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا ہے کلوایا ربی صراط مستقیم محبد صلی اللہ علیہ وسلم آ فرما کہ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے اب تاریخ شروع ہو رہی ہے ملت ابراہیم حنیفہ وہ دین جو بالکل سیدھا دین ہے دو ٹوک دین ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہے ابراہیم حنیفہ وہ ابراہیم جو حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے یہ امام ونیفا والا ننیفا نہیں ہے وہ نیفا ہے آتا ہے اس میں الف آتا ہے یہ حنیفہ عربی والا ہے سب سے ٹوٹ کر ایک ربطہ ہو جانے والا وہ ماں کانا من المشرکین اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے السلاطی و ڈوسو کی محیاتی رب المین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے لا شریک اللہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرا تھا وہ بھی ضالح کا مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے وہ ان ابل کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مسلمان مسلم فرما بردار ڈکلیئر کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سراط مستقیم پہ کون ہے جو اپنے آپ کو فخریہ طور پر مسلم اور مسلمان کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے سارے کرامر مسلمان تھے آر بھی جوش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتا ہے وہ مسلمان ہوگا خالی مسجد میں یہ لکھنے سے مان علیہ و صاحبی کوئی اہل سنت نہیں ہو جائے گا جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صابق کرام علیہ کی طرح فرقہ واریت سے ہٹ کر کتاب و سنت کے منج کو اختیار نہیں کرتا اجماع کو حجت مانتے ہوئے اس وقت تک وہ اہل سنت کی فکر پہ نہیں ہوگا اہل سنت کسی فرقے کا نام نہیں فکر کا نام ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں اہل سنت فرقے میں ہوں تو وہ بھی فرقہ واریت میں پڑ گیا اہل سنت ایک فکر کا نام ہے جسٹ یہ کوئی اجازت نہیں کہ بچوں کے بعد یہ لکھنا شروع کر دیا جائے اور لوگوں کو کہا جائے کہ آپ یہ ہو جاؤ وہ ہو جاؤ اور اب تو یہ لفظ اتنا انبیگوس ہے جو بندی بھی اپنے آپ کو سنت جماعت کہتے ہیں بریلوی بھی, بھی اہل سنت جماعت کہتے ہیں اور قادیانی بھی اپنے آپ کو سنا جماعت کہتے ہیں آپ ان سے بات کرنے میں کہتے ہیں ہم ایل سنت والے جماعت ہے اصل میں ہمارا تو صرف نشان ہے جس نے بریلویوں نے بریلوی رکھا ہوا ہے وہ بھی تو اپنے آپ کو سنت کہتے ہیں ہم بھی اہل سنت ہے کتنی بڑی ظلم کی انتہا ہے تو اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لے تو رو افزا نہیں بن جائے گی اہل سنت کی فکر پر مسلمان مسلم وہ ہوگا جو کتاب و سنت کو واقعی اچت مانتا ہوگا جس کے امال کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے ادر وائز وہ لاکھ چیختا رہے आज پونے دو अरब عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں انا نسارا ہم جیزس کرائسٹ کے ماننے والے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ہم کرائسٹ کے ماننے والے ہیں آپ تو ان کی تعلیمات سے ہی ڈویٹ کر چکے ہوئے وہ تعداد میں بھی ہم سے زیادہ ہیں لیکن ہم ان کو یہ بات بالکل کلیئر کٹ مینشن کرتے ہیں کہ آپ گمراہی کے راستے پر ہیں دلائل کے ساتھ ورنہ تعداد میں جائیں تو عیسائی حق میں تو دلیل کے اوپر بات ہوگی آج بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا پاکستان میں بریلوی زیادہ ہے تو بریلوی یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم حق پہ ہیں ایران میں شیعہ زیادہ ہے تو وہ کہنا شروع کر دیں ہم حق پہ ہیں بنگلہ دیش میں دوبندی زیادہ ہے وہ کہنا شروع کر دیں ہم حق پہ ہیں سعودی عرب میں وہ کہنا شروع کر دیں ہم حق پہ ہیں یہ کوئی بنیاد نہیں ہے بنیاد ہوگی دلائل کے ساتھ کتاب و سنت کے منس کے اور چوتھی اور آخری چیز اس میں جو میں نے عرض کرنی تھی وہ یہ کہ میں نے یہ کل مجھے ایک بھائی نے دیا ایک سرچ پیپر میں نے پڑھا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ کتاب و سنت پڑھ کے خود دیکھو کہ کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ لوگوں کی اتنی مت ماری گئی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو فتم ہے اس کی بجائے یہ ہونا چاہیے کہ جو جہاں لگا رہے ہیں وہی ہی لگا رہے یعنی اگر میرے ماں باپ قادیانی ہوتے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی میں ختم نمبر سمجھتا مجھے قادیانی رہنا چاہیے تھا اگر کوئی شی ہے وہ شیے ہی رہے کوئی بریلوی ہے وہ بریلوی رہ، رہے کوئی وہ کہتا ہے کہ شیتانی وسوسا ہے کتاب و سنت کی آواز اٹھانا کہ آپ کتابوں سنیں یہ شیطان کی چال ہے استفر اللہ بولی اب میں بتاتا ہوں یہ چال کس کی ہے اور اب دیکھیں کہ ان لوگوں کا حکم کہاں تک جا رہا ہے امام کائنات سید البلی والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پونے تین ماہ پہلے حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا جو صحیح صد کے ساتھ المستدرک للحاکم اللہ صحیح ہیں کا چیپٹر ہے کتاب العلم اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھات فرمایا حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میں <سلام> اپنے بات تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی سلم کی سنت آپ اس ظالم سے پوچھیں یہ شیتانی چال جس کو تجھے توں نے کہا یہ تو ہمارے نبی کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اور سنت اور سنت وہ ہوگی جو صحیح حدیث سے ڈرائیو ہوگی کسی شخص کی ذاتی انٹرپریٹیشن نہیں بلکہ احادیث کی کتابوں سے پتا چلے کہ یہ واقعی سنت ہے کہ نہیں جس طرح ہمارے پاکستان میں اکثریت اس طریقے پہ نماز ہی نہیں پڑھ رہی جو نماز کا طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے اور کسی کو اس طرح پڑتے دیکھیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پاگل ہے پتہ نہیں کیا تو کر رہے ہیں حالانکہ وہ خود پاگل ہوتے ہیں اب جو بندہ مریض ہوتا ہے نا اس کو لوگ کھانے والی چیز بھی دے کڑوی لگتی ہے کہتا ہے یہ کہ چیز کڑوی ہے اعلیٰ چیز کڑوی نہیں ہوتی اس کا اپنا ذائقہ خراب ہوتا ہے ہم خود بھی 31 سال تک گمرائی میرے پھر اللہ نے ہدایت دی ہمیں بھی یہ ساری چیزیں کڑوی لگتی تھیں کیونکہ خود جو بیمار تھے روحانی طور پہ اور جب بات سمجھ آئی اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی تو پھر پتا چلا کہ نہیں اسی کی مٹھاس ہے عقیدہ توحید کی ہی مٹھاس ہے عقیدہ ختم نبوت کی ہی مٹھاس ہے اور عقیدہ امامت صرف امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اپنے آپ کو کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ اٹیچ نہ کرنا اسی کے اندر ہی مٹھاس ہے اسی کے اندر محبت رسول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی یہی ہے کتاب اور سنت اور کتاب اور سنت کی تعلیمات نہیں ہمیں ایک تیسری چیز کے بارے میں بھی بتایا جو ریلیٹو ٹرمینالوجی ہے ایبسولوٹ نہیں ہے اور وہ ہے اجماع امت وہ المستدل الحاقم کی صحیح صنعت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ میں تین سو ننانوے نمبر حدیث ہے کتاب الم چیپٹر میں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی پوری امت کا اجماع جب ہوگا وہ بھی حجت ہے کتاب و سنت کی طرح کیونکہ کتاب و سنت نے ہی ہمیں بتایا لہٰذا یہ انڈائریکٹ سورس ہے ڈائریکٹ سورس دو ہی ہے مثال کے طور پر سیدنا سیدہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یہ اجماع امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ قرآن کو بنایا تھا کیا مت تک کے لیے صحیح بخاری کتاب المغازی انٹرنیشنل منی کے مطابق چار ہزار چار نمبر عدیث ہے سعیدہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبد بن اللہ بنفا ردی اللہ تعالیٰ عنما سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع خلیفہ کسی کو بنایا تھا جس کے لیے وسیعت کیا تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب پر عمل کرتے رہنے کی جو ہے ترغیب دلائی تھی تو یہ خلیفہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے اور یہ انٹلیکچولی بھی بات ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کسی پرسنالٹی کو اپنی جگہ چھوڑتے تو اس نے بھی تو فوت ہونا تھا دو سال کے بعد صحیح دا مکر صدیق بھی فوت ہو گئے سال کے بعد عمر بھی شہید ہو گئے سال کے بعد عثمان بھی شہید ہو گئے تیس سال کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوگئے خلافت خلافتے ختم اور ایک سو دس ہجری میں ابو تو عامر بن واسلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی وہ فوت ہو آج آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی تیرہ سو بائیس سال گزر چکے ہیں لیکن الحمدللہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے یہ وسیع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع نہیں بنایا تھا سعیدنا وغیرہ بلکہ صحابہ اکرام علی امردوان نے ان کو اجماع سے چنا صحابی کی جماعت پورا مہینہ پڑنا نبی فلم سے ثابت نہیں آپ کی خواہش ضرور تھی اسی خواہش کو رینیو کیا سیدنا عمر نے اور صحابہ کا اجماع ہوا اسی طریقے سے کئی اور مسائل پہ بھی صحابہ کرام علی امردوان کا اجماع ہوا اور اجماع قیامت تک کے لیے جاری ہے ابھی چوتھویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے کہ قادیانی فرقہ جو ہے جو غلام احمد قادیانی کو چاہے نبی مانتا ہو چاہے مجدد مانتا ہو اسلام سے خارج ہے تو اس میں بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع ہوا ہے اجماع کیا تک جاری ہے اب اگلی آیت یہ اس سے بھی سخت ہے اُل اللہ ر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ فرما دیجیے کہ حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا جو وہ شیطان صرف لوگ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے آج کل کہنا کہ یہ اللہ رسول کی بات مانو بزرگوں کو لے کے چلنا چاہیے حالانکہ بزرگ ہمیں کہہ کے گئے ہیں اللہ رسول کے پیچھے چلیں وہ ہمیں یہ کہہ کے گئے, گئے ہوئے تو ہم کہتے ہیں بزرگوں کو مانے اور بزرگوں کی بھی مانے یہ خالی بزرگوں کو مانتے ہیں بزرگوں کو ماننا تبھی فائدہ مند ہوگا جب بزرگوں کی بھی مانی جائے گی احمد سے فرماؤ اتاز کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی ان تبل اور پس اگر یہ منہ پھیر دے آگے آ جائے بھائی ادھر آ جائے یعنی آگے ہوگی بھائی, بھائی? آجے. آجے. پس اگر یہ منہ پھیر لیں اللہ اور اس کے رسول کی اعتب سے اب یزر الفاظ القافرین تو بے شک اللہ تعالی ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا کتنا سخت اور گاڑا قسم کا فتویٰ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرے گا اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا لیکن ہمارے یہاں پہ ایک خوارج کا فتنا اٹھایا کہ جو اس آیت کی بنیاد پہ اہل قبلہ اور کلمہ گو مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر وہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں تو یہ بات سمجھے کفر عربی میں انکار کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اعتقادی طور پر انکار کرنا اور ایک ہوتا ہے عملی طور پر انکار کرنا اعتقادی طور پہ جو انکار کرے گا خیر ہے مجھے پتا چل رہا جو اعتقادی طور پر انکار کرے گا وہ تو کافر ہو جائے گا کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا باؤد بلّہ اور ایک ہے عملی انکار کہ کوئی شخص یہ کہ نماز ہے تو فرض ہے مگر میں نہیں پڑھتا پڑھنی چاہیے لیکن وہ پڑھتا نہیں ہے تو وہ عملی کافر ہے اعتقادی کافر نہیں وہ مسلمان ہی ہے اس فرق کو سمجھیں عملی اور اعتقادی کا بارش شروع ہو گئی ہے اندر چلے جاتے ہیں باقی چیز ان اللہ تعالیٰ آگے جا کے ہیں